مسند احمد حدیث نمبر چھ ہزار سات سو چھیاسٹھ سکس سیون ڈبل سکس حضرت اللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان علی شان من نبی صلی نبی صل اللہ علیہ وسلم واحدہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درد پاک پڑھے گا صلی اللہ علیہ و ملائی کا تو سب عین اس پر اللہ زوجل اور اس کے فرشتے ستر مرتبہ رحمت بھیجیں گے سبحان اللہ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود صلات و سلام ہے فریشتوں کا وظیفہ الصلات و سلام صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و صحبہ و بارکہ وسلم ماہ ملاد ماہ ربی الول کی آمد آمد وہ اب انسان یہ سوچے گا مجھے فائدہ کیا ہوگا نبی کا ملاد منانے کا انسان فائدے کی طرف لپکتا ہے نا فائدے کی طرف رغبت کرتا ہے میں اکالی فلاط و اسلام کا اپنے گھر میں اپنے دل میں اپنی زبان پر اپنے کارخانے میں اپنی شاپ پر اپنے اسکول میں اپنے کالج میں اپنے انسٹیٹیوٹ میں اپنے ادارے میں آپ کا ذکر کروں گا مجھے کیا فائدہ ہوگا ملاد کسے کہتے ہیں آقا اکالی سلاط اسلام کا ذکر خیر تو میلاد منانے کے فوائد کیا سنیں ابو اللہ میرے آقا اکالی سلاۃ اسلام کا یہ چچا تھا مگر ایمان نہیں لایا کافر رہا اور حالت کفر میں مرا تو بعض گھر والوں نے اس کو مرنے کے بعد خام میں دیکھا بہت برے حال میں تھا ادو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا جو میرے نبی کا دشمن ہے اس کو آفت ہی آفت ہے دنیا میں بھی آخرت میں دی پوچھا کیا ملا بولا تم سے جدا ہو کر کوئی خیر نہیں ملی مگر اپنے انگوٹھے کے نیچے موجود سوراخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا سوائے اس کے کہ اس میں سے مجھے پانی دیا جاتا ہے کیونکہ میں نے سعیبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا یہ مصنف عبد الرزاق یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں یہ ان کی حدیث کی کتاب ہے اور حدیث نمبر ہے سولہ ہزار سو اکسٹھ ون سکس ون اور امدت القاری میں بھی یہ حدیث پاک ہے وہ اس اشارے کا مطلب کیا ہوا حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں مجھے تھوڑا سا پانی دیا جاتا ہے تو اس واقع میں یہ دلیل ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ ہند کے اندر حدیث کا علم لے کر آئے بہت بڑے محدث آپ فرماتے ہیں اس واقعے میں ابو لہب کے واقعے میں میلاد منانے والوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو تائیدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے ہیں مال خرچ کرتے ہیں ابو لہب کاثر اس کی مذمت میں پوری صورت نازل ہوئی سورہ لہب تب بتی اداب لہبنا ما انگ مال و ماں کسب پوری سورت اس کی مذمت میں اس کی برائی میں نازل ہوئی کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور اس نے جب یہ خبر پائی کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس نے اپنی لانڈی اپنی کنی سویبا عام طور پر لوگ سوبیا کہتے ہیں سوبیا نہیں سویبا دودھ پلانے کے لیے آزاد کیا تو اس کو اجر دیا گیا کیا بدلہ دیا گیا کہ اس کو اس لمحے میں جس انگلی سے اشارہ کیا تھا وہاں سے پانی دیا جاتا ہے اور پی کر اس کو عذاب میں تخفیف ہوتی ہے تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو محبت اور خوشی سے بھرا ہوا ہے اور مال خرچ کر رہا ہے شباد میں سب مسلمان کیوں کریں جانو مال میں سب ولا نہ کیوں کریں جانو مال قربا ابو جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں جب کافر کو فیض مل رہا ہے جشن ولادت منانے کا تو مسلمان کیوں نہ جانو مال قربان کر دیں اپنے آقا کے نام پر سبحان اللہ حافظ شمس الدین محمد من ناصر الدین دمشقی یہ لکھتے ہیں کہ ملاد النبی کی خوشی میں شعیبہ کو آزاد کرنے کے سلے میں ہر پیر کے روز ابو لہب کے عذاب میں کمی کی جاتی ہے اللہ اکبر اور شار بخاری امام کرمانی لکھتے ہیں کہ اس واقعے کو اس بات پر محمول کیا جائے کہ کافر کے اس عمل اور بھلائی پر عجر و ثواب دیا جاتا ہے جس کا تعلق حبیب خدا سے ہوتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سبحان اللہ تو بدترین کافر کو اللہ زبل جشن مصطفیٰ آمد مصطفیٰ منانے کی جزا دے رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ ہم غلامان مصطفیٰ آقا کی آمد پر خوب جھنڈے لہرائیں گے خوب چراغاں کریں گے نئے نئے کپڑے سلوائیں گے خوشی کا اظہار کریں گے مبارکباد دیں گے صدقہ و خیرات کریں گے غریبوں کو مسکینوں کو کھلائیں گے پلائیں گے آقا کا ذکر خیر کریں گے سنیں گے سنائیں گے اور انشاءاللہ اللہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھونگ اعلی حضرت فرماتے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے نعت خانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مستفی کے گیت گاتے جائیں گے ان و جل حضرت حافظ شمس الدین محمد بن عبداللہ جزری لکھتے ہیں پیارے آقا علیہ و السلام کی ولادت با سعادت کے موقع پر خوشی منانے کے ثواب میں ابو لہب کے عذاب میں تخفیف کر دی گئی جس کی مذمت میں پوری صورت نازل ہوئی تو امت محمدیہ کے اس مسلمان کو اجر و ثواب کیا ملے گا جو ملاد کی خوشی مناتا ہے اکالی سلاط وسلام کی محبت و عشق میں حسب استطاعت خرچ کرتا ہے فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرے نزدیک اللہ عز و جل ایسے مسلمان کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کے طفیل اپنی نعمتوں بھری جنت عطا فرمائے گا کس کو جو اس کے محبوب کی آمد پر خوشیاں منائے گا سبحان اللہ گھر آنا کے سی اب ر آ گیا خوشیاں مناؤ غم زدو غم خارے آ گیا سرکار کی آمد سردار کی آمد سالار کی آمد مختار کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ سلو الحدیم صلی اللہ وبارک و وسلم ایک عاشق رسول عالم یہ فرماتے ہیں کہ الحمد مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی ہمیں بھی اس شرف سے مشرف فرمائے میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمان ہر سال آپ کی ولادت پر خوشیاں مناتے ہیں آپ اس سے خوش ہوتے ہیں اللہ کے حبیب حبیب البیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں سبحان اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کہتے ہیں یا اللہ راضی ہو جا اور اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو راضی فرماتا ہے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا امام کسلانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ولادت باسعادت کے ایام میں ربی الاول میں ماہ ملاد میں یہ تجربہ شدہ بات ہے جو محفل ملاد کرتا ہے آقا کا ذکر خیر کرتا ہے اس سال وہ امن و امان میں رہتا ہے ہر مراد پانے میں جلدی آنے والی اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے اور اللہ تعالی اس شخص پر رحمت فرمائے جس نے ماہ میلاد کی راتوں کو عید بنا لیا یہ تو عیدوں کی بھی عید ہے ہمارے اکالی سلا تو اسلام دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کوئی عید عید نہ ہوتی کوئی شب شب برات نہ ہوتی کچھ بھی نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا تو یہ جو عید ہے عید میلاد النبی یہ عیدوں کی بھی عید ہے امیر علیہ سنت آپ اپنے کلام میں لکھتے ہیں عید میلاد النبی پہ جو بھی کرتا ہے خوشی اس پہ غراتا ہے شیطان عید میلاد النبی جو خوشی مناتا ہے شیطان اس, اس سے ناراض ہوتا ہے تو ہم نے شیطان کو تو ناراضی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اپنے محبوب کو اپنے آقا کو راضی کرنا ہے اپنے نبی کو راضی کرنا ہے اور امیر سنت فرماتے ہیں عید میلاد النبی تو عید کی بھی عید ہے دل یقین ہے عید عیداں عید, عید میلاد النبی نبی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آئیے اب سنیے کہ خلاف راشدین حضرت صدیق اکبر حضرت عمر فاروق اعظم حضرت عثمان غنی مولا مشکل رضی اللہ عنہم اجمعین کیا فرماتے میلاد النبی منانے کے تعلق سے چنانچہ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی عمت القبرا اپنی کتاب میں لکھا امیر المین صدیق اکبر نے فرمایا جو میلاد النبی کے لیے ایک درہم خرچ کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا فاروق اعظم نے فرمایا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا احترام کیا ملاد منایا گویا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا عثمان خنی رضی اللہ تعلموں فرماتے ہیں جس نے میلاد النبی کے لیے ایک درہم خرچ کیا گویا اس نے غزبۂ بدر اور حنین میں شرکت کی مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وضحا الکریم نے فرمایا جس نے میلاد النبی کی تعظیم کی اس میں کسی طرح بھی حصہ ڈالا جب وہ دنیا سے جائے گا حالت ایمان میں جائے گا اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعل محمد عید میلاد النبی تو عید کی بھی عید ہے بل ہے عید عید عید, عید, عید میلاد النبی بل ہے عید عید, عید عيد ميلاد النبي صلو على الحبيب صلى الله تعالى على محمد